بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد ہُون صلی علیہ رسول کریم حدیف الفتون کا درس جاری ہے حدیث الفتون یعنی وہ حدیث جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے روایت کی ہے آزمائش حدیث مسا علیہ السلام پر کون کون سی آزمائشیں آئی ہیں ان آزمائشوں کا تذکرہ اس حدیث میں موجود ہیں آج حدیث الفتون کا یہ چوتھا سبق ہے حضرت شعیب علیہ السلاۃ والسلام کی صاحبزادی سے حضرت مسا علیہ السلاۃ والسلام کی شادی ہوئی دس سال تک وہ وہاں پر رہے دس سال کی مدت جب پوری ہو گئی تو حضرت مس علیہ السلاۃ والسلام اپنے بچوں کو لے کر حضرت شعیب علیہ السلات کے وطن مدین سے رخصت ہوئے شعیب علیہ السلاۃ والسلام کا گھر جہاں تھا اس جگہ کیا نام تھا مدین ظاہر سی بات ہے حضرت مس علیہ السلاۃ والسلام کی بھی والدہ امی موجود تھی ان کے بھائی موجود تھے ان کا بھی خاندان موجود تھا نا مصر میں تو انسان چاہے جتنا بھی سفر کر لے ہجرت کر لے اس کو اپنے ماں باپ اپنے بھائی بہن یاد آتے ہیں حضرت مسَََ علیہ السلاۃ والسلام نے بھی اپنی والدہ کی خدمت میں جانے کا ارادہ کیا شعیبہ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی راستے میں سخت سردی اندھیری رات راستہ بھی نامعلوم انتہائی بے بسی اور کمزوری کی حالت میں کوئی ساتھ بھی نہیں تھا دور کوہ تور سے ان کو آگ نظر آئی جب یہ آگ نظر آئی تو وہ خوش ہوئے کہ سردی کا موسم ہے وہاں سے جا کر آگ لے آئیں گے اب وہاں جب جاتے ہیں تو اس کا واقعہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو پیغمبری عطا کی ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ لاٹھی دی اللہ تعالیٰ نے ان کی لاٹھی کو سانپ میں بدل جانے والا معجزہ عطا کیا ان کے ہاتھ کو چمکدار بنایا مصعل صلاح وسلام اللہ تعالی کے حکم کے مطابق فرعون کی طرف نکلے ہیں اور اللہ تعالی نے ہارون علیہ السلام کو موسا علیہ السلام کی دعا کے مطابق یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنے بھائی کا استقبال کریں ہارون علیہ السلّات و السلام کو بھی اللہ تعالی نے پیغمبر بنا دیا تھا نا فرعون سے ملنا چاہ رہے تھے تو یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ ہر کسی کو ملنے نہیں دیتے تو کافی عرصہ تو اسی میں گزر گیا یہ ملاقات کی کوئی ترتیب نہیں بنتی تھی لیکن یہ دونوں بھی چونکہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کو امر تھا تو دروازے ہی پر بیٹھے ہوئے پھر بہت سارے پردوں سے گزر کر ان کو اجازت ملی تو ان دونوں نے فرعون سے کہا انا رسولہ ربی ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں تو فرعون تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا انا رب کو میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں فرعون نے پوچھا تمہارا رب کون ہے تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کہا ربا کل خلقا میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل کے مطابق پیدا کیا پھر اس کو سمجھایا بھی یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ بلی جو ہے وہ سبزی نہیں کھاتی ہے اور بکری جو ہے وہ گوشت نہیں کھاتی کسی اسکول میں پڑھا ہے اس نے ہاں؟ کس نے سمجھایا ہے اللہ نے سمجھایا موسا اور ہارون نے یہ فرمایا کہ ہمارا تو وہ رب ہے جس نے ہر چیز کو اپنی شکل کے مطابق بنایا ہے اور پھر اس کو سمجھایا بھی ہے کہ تم نے یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا ہے یوں چلنا یوں نہیں چلنا ہے اب فرعون نے کہا کہ تم نے ہمارے یہاں ایک آدمی کو قتل کیا تھا اور آپ کہتے ہو کہ میں پیغمبر ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں تو ہم نے پالا تھا تم تو چھوٹے سے تھے دریا میں تمہیں پھینک دیا تھا تمہارے ماں باپ نے تو حضرت مسا علیہ السلط والسلام نے جواب دیا کہ وہ جو آدمی کا قتل ہوا ہے وہ تو غلطی سے ہوا ہے اور انسان جب غلطی سے کوئی کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے دوسری بات جو ہے تم یہ کہتے ہو کہ میں نے تمہیں پالا ہے تو اس کی تو وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو قتل کرتے تھے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتے تھے اس لیے میری اماں نے مجھے دریا میں پھینک دیا تھا تو یہ تو کوئی احسان تو تم نے نہیں کیا بارہ ہزار بچوں کو تم قتل کر چکے تھے اس سے پہلے تو مجھے تو میری امان نے حفاظت کے لیے دریا میں ڈال دیا تھا اللہ کے حکم سے یہ تو کوئی احسان نہیں ہے تمہارا میرے اوپر تم نے تو بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا تھا ان پر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے تو اللہ کے حکم سے میں تمہارے گھر پہنچ گیا اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے اب مسا علیہ السلط والسلام نے فرعون کو کہا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دو فراؤن نے اس سے انکار کیا اس نے کہا کہ نہیں بلکہ اس نے یہ کہا کہ تمہارے پاس اس بات کی کوئی نشانی ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو تو مسا علیہ السلات وسلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی سمجھ ماری ہے بات اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ بہت بڑے اشدہ کی شکل میں ظاہر ہوا اتنا زیادہ کہ وہ اپنے تخت کے نیچے, نیچے گھس گیا اور مسا علیہ السلام کو اشارہ کرتا تھا کہ اس کو پکڑو پکڑو اس کو تو جب مسا علیہ السلام نے پکڑ لیا تو پھر فراون کو سکون ملا اور دوبارہ مسا علیہ السلات نے اب اپنا ہاتھ جو ہے اپنے بغل کے نیچے رکھا یوں نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکتا تھا فرعون ان چیزوں کو دیکھ کر بہت ڈرا کہ یہ کیا چیز ہے اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے جو درباری لوگ ہیں اس کے مشورے والے لوگ ہیں ان سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے تو درباریوں نے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے یہ جادو ہے یہ موسا جو ہے جادوگر ہے اور ہمارے ملک میں تو بہت بڑے بڑے جادوگر ہیں بس ان کا مقابلہ کروا دیں گے آپ فکر نہ کریں ہمارے ملک میں بہت بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں ہم جادوگروں کو لے آئیں گے اور بہت بڑا ایک مقابلہ کروا دیں گے بس موسا اس میں شرمندہ ہو جائے گا اب فرعون نے اپنے ملک کے تمام شہروں میں حکم دے دیا کہ جتنے بھی آدمی جادوگری کو اچھی طرح جانتے ہیں جادو کو وہ سب کے سب دربار میں حاضر ہو جائیں اور پورے ملک کے بڑے بڑے جادوگر جمع ہو گئے تو انہوں نے فراؤن سے پوچھا کہ جس شخص سے آپ ہمارا مقابلہ کرانا چاہتے ہیں وہ کیا کرتا ہے وہ کون سا جادو کرتا ہے کہاں کہ اس کے پاس ایک لاٹھی ہے زمین میں چھوڑ دیتا ہے تو وہ سانپ بن جاتا ہے یہ تو بہت معمولی سی بات ہے یہ تو بہت آسان کام ہے لیکن آپ یہ بتاؤ اگر ہم جیت گئے تو آپ ہمیں کیا دو گے مثال صلاسلام تو, تو اللہ کے لیے کرتا ہے نا یہ تو پیسوں کے لیے کرتے ہیں تو ہر آدمی اپنے اپنے مقصد کے لیے بھاگتا ہے اور گھومتا ہے اس دنیا میں تو جادوگروں نے پوچھا کہ ہمیں کیا ملے گا جس چیز کی تمہیں ضرورت ہوگی وہ تمہیں ملے گی پریشانی کی کوئی بات نہیں اب جادوگروں کے مقابلے کا وقت اور جگہ جو ہے عید کے دن چاشت کے وقت یعنی یہ دس گیارہ بجے کا جو وقت ہوتا ہے تاکہ تیز روشنی میں دن کی روشنی میں یہ مقابلہ ہو سب کو نظر آئے کہ حقیقت کیا ہے حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھ سے یہ بات بیان کی ہے کہ ان کے جو عید کا دن تھا وہ محرم کی دسویں تاریخ تھی جسے ہم لوگ عاشورہ کہتے ہیں جب سب لوگ ایک بہت بڑے میدان میں مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے یہ سب جو ہے مسلمانوں کا اور مسا علیہ السلاۃ وسلام کا مذاق اڑانے لگے دیکھو آج پتہ چل جائے گا اس کو بھی کہ اس کی لاٹھی جو ہے یہ سانپ بن کر کیا کر سکتی ہے تو ان مذاق میں اور گپ شپ میں یہ لگے ہوئے تھے اب مسا علیہ السلاۃ وسلام کے ساتھ ان کا مقابلہ شروع ہونے والا ہے تو انشاءاللہ مقابلہ کیسے ہوا کل اس کو پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ